بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت فاجر آ گئی ربط سورہ فاجر بل آشیا تخریف و خروی کے بعد تخریف دنوی خلاصہ تقریف آدمی ہے اس میں چند مرض سبب مرض علاج مرض قسم ہے فجر کی فجر کے متعلق تین اعتماد لکھو صبح سادے نماز فجر صبح سادک بھی اس میں آ جاتی ہے نماز فجر بھی آ جاتی ہے فجر فاجر یومر بھی آ جاتی ہے یوم ال نہر کی فجر جی آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو یوم نہر کی فجر آپ کے کہاں ہوگی جی وہ کس جگہ عرفات مضدلفا یوم نہر کی اس صبح کی نماز آپ کہاں پڑھتے ہیں مضدلفا نہیں پڑھتے جی ارفات سے آ کے تو اس کا نام اس لیے دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تو حدیث میں آئے فرماتے ہیں اور دعائیں میری قبول ہوئیں ارفات کے اندر ایک دعا قبول نہ ہوئی وہ یہاں آ کے قبول ہوئی مضطلفہ صبح کو یوم اللہ تو بڑا بابر کا ہے یوم اللہ اور مضطلفا لیال بل بلیال اشر دس راتوں سے دو احتمال ہیں ایک تو ذلحج کا اشرا یہ بھی بابرکت ہے ظول حج کا اشرا بابرکت ہے اور رمضان شریف کا آخری اشرا ظولحج کا پہلا اشرا رمضان کا آخری اشرا یہ دونوں بابرکت ہیں یہ راتیں دس ہو گئیں و شافے شف کس کو کہتے ہیں جی جفت کو اور وطر اس کو کہتے ہیں تاک کو اس سے مراد نمازیں ہیں بال نماز جفت ہیں بال نماز کیا ہیں تا ہیں. کہ جی اے مغرب کی نماز کیا ہے جی تا ہے وطر کیا ہے تاک ہے باقی جفت ہیں جفت و تا کی قسم کسم وا یاسر کسم ہے رات کی جب چلنے لگے یہ یاسر سل میں یاسری کیا جی ہاں یاسری ہے یہ رسم الخط اسی طرح ہے یا کو گرا دیا گیا دوسرا یہ ہے نا اپنا ایتوں کا فاصلہ ہے وہ کس کے اوپر ہے را کے اوپر نہیں ہے تو اس کا بھی خیال کر کے یاسر پڑھا گیا ہے ورنہ ہے اصل میں کیا یاسری اچھا جی اے ایتوں کے فاصلے کی رعایت کر کے یہاں کو گرایا گیا ہے اور رات جب چلنے لگے مطلب ہے رات جب گزرتی ہے تو کیا جاتی ہے تحجد کا ٹائم اچھا تو یہ میرے محترام اوقات بھی ہیں اشیا بھی ہیں سمجھے اوقات ہیں تو بابرکت ہیں اشیا ہیں تو کیا ہیں بابرکت ہیں اور یہ تصرفات باری تالا بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہ تصرفات اور بابر تک اوقات و اشیاء تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتباع کریں یا بے فرمانی کریں اتباع کریں لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان خدا کا بے فرمان ہے سمجھے جی ایک کنارے پہ لکھ لو یہ اوقات مقبولیت دعا کے یہ اوقات مقبولیت دعا کے اور تصرف باری تالا تصرفات یہ اوقات مقبولیت دعا کے اور تصرفات باری تالا مقتضی ہیں وجوب ایمان اور تعات کے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایمان لائیں اللہ کی فرما برداری کریں مقتضی ہیں وجوب ایمان اور تاعت کے تو ایمان لانا چاہیے اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے لیکن لوگ نہ ایمان لاتے ہیں نہ اللہ کی فرم برداری کرتے ہیں تو جو نہیں کرتے تو وہ اس لائق ہیں کہ ان کو ہلا کیا جائے نہ کیا جائے اب یہ قسمیں ہیں جواب قسم لکھو لاہلے کنل کفارا علم یو مینو یہ مقتضی ایمان ہے لا اوہلے کنل کفارا علم یو مینو کافر ایمان نہ لائے تو ہم کر دیں گے لا اوہلے کنل کفارا علم یو مینو یہ سمجھ آ گئی ہے جی ہالفیز آل کاکا سمجھ لے درمیان میں لکھ لو جی تفخیم شان قسم قسم کی عظمت بیان کی گئی تفخیم شان قسم اور حل بمان قد ہے بے شک ان مذکور کے اندر قسم بڑی ہے واسطے صاحب عقل کے بے شک ان مذکور کے اندر قسم بڑی ہے واسطے صاحب عقل کے بھائی یہ جو مشکل جگہ تھی آگے آپ چلو الم تارا کی فال کا بے آگ تخفیف دنیا بھی نمبارے اللہ نے نا کہ کافروں کو میں ہلاک کروں گا اور ایمان نہ لائے تو نمونے پیش ہو رہے ہیں کون کون سے کافر ہلاک ہوئے جو ایمان نہ لائے تخفیف دنیا کا نمونہ نمبارے کیا نہیں دیکھا تو نے کیسے کیا رب تیرے نے ساتھ آج ارم کے اس کو آج ارم بھی کہتے ہیں اور آج اولا بھی کہتے ہیں اور دوسرے ہیں سمود اس کو آج ثانیہ کہتے ہیں تو آج کے بعد ارم کو کیوں بڑھایا گیا اشارہ کیا کہ آج اولہ ہے ارم میں ان کا بڑا دادا تھا کیا نہیں دیکھا تو نے کیسے کیا رب تیرے نے ساتھ آج ارم کے جو کہ صاحب تھے ستونوں کے ستونوں سے مراد ہے کہ بڑے بڑے قد والے تھے یا وہ خیموں والے تھے بڑے قد تھے یا ان کے خیمے تھے اللہ تی وہ آ نئی پیدا کیے گئے اس جیسے شہروں کے اندر اتنے بڑے قد تھے ان کے کہ ان کے مثل پھر نہیں پیدا ہوئے بس سمود اللہدین جاب و ساخر یہ تخوی دنیوی نمبر کتنی جی دو اور قوم سمود جنہوں نے تراشا تھا پتھروں کو وادی قرآ کے اندر واد قرآن کا مقام ہے پتھروں کو گھاڑ کے مکان بناتے تھے فرا یہ کتنا نمبر ہے جی نمبر تین تخوی دنوی اور فراون جو کہ تھا صاحب میخوں کا جو فراون کی بات نہیں مانتا تھا یا ایمان لے آتا تھا اس کو نیچے لٹا کے کیا لگا دیتا تھا ہاتھوں پہ میخیں پاؤں پہ میخیں جس طرح یا میخوں کا معنی یہ ہے کہ اس کا ملک اور بادشاہی کا تھی مضبوط تھی میخیں لگی ہوئی جو سہ میں تھا اللہ زین تل بلا صفت مشترکہ ان سب نے سرکشی کی شہروں کے اندر پس بہت کیا شہروں میں فساد پس, پس برسایا ان پہ رب تیرے نے چا عذاب کا بے شک رب تیرا البتہ گھات کے اندر ہے فام انسان شکوہ لکھ لو اور سبا میں مرض مرض آگے آ رہی ہے شکوہ اور سبا میں مرض سب آب ہے جائے دنیا اے پر انسان جب آزماتا ہے اس کو رب اس کا عزت کرتا ہے نعمت دیتا ہے اس کو تو پس کہتا ہے فخر کے ساتھ کہ رب میرے نے عزت کی میری لیکن جب آزماتا ہے اس کو دوسرے طریقے پہ فقادر در تنگ کر دیتا ہے اس پر کو اس کا تو شکایت کرتا ہے خدا کی کہتا ہے شکایت ہے کہ رب میرے نے میری توہین کر دی تو بھائی وہ اپنی عزت اور ذلت کا مدار کس کو سمجھ رہا ہے دنیا کو دنیا مل گئی تو کہتے اللہ نے عزت کی دنیا نہ ملی تو کیا کہتے اللہ نے ذلت کی حالانکہ یہ دنیا مدار عزت و ذلت نہیں ہے یہ حب دنیا یہ سبب ہے مرض کا آگے مرد جان ہوگی کلّا بلا تکرمون مون یہ جواب شکوا ہے اور بیان مرد ہے صباب مرد حب دنیا اور مرد کیا ہے کہ یتیموں کو مال نہیں دیتے غریبوں کا خیال نہیں کرتے ہر نہیں دنیا سے محبت نہ رکھنی چاہیے بلکہ نہیں عزت کرتے تم یتیموں کی اور نہیں ترغیب دیتے تم اوپر کھانے دینے مسکینوں کے تراس ستا کلون تراس اور کھا جاتے ہو مردے کا مال تراس من یہی میراس مردے کا مال کھا جاتے ہو تو مردے کا مال عقل لمبا کھانا سمیٹ کر ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ یتیم کا مال کھا جاتے یتیم کا باپ مر گیا نا تو اس مردے کا مال کھا جاتے یتیم کو محروم کر دیتے آج کل ہم مولوی صاحبان بھی مردے کا مال کھا رہے ہیں وہ کیسے جی ہمارے ہاں تو رواج ہے پتہ نہیں تمہارے ہاں رواج ہے یا نہیں آدمی مر جاتا ہے تو تین چار دن کے بعد کل خانی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جی آب اس کا نام کل خانی رکھتے ہیں جو بندی اس کا نام قرآن خانی رکھتے ہیں کیا آہ, یہ سارے دیو مندی پہنچ جاتے ہیں قرآن خانی پہ وہ حلوے ہیں پلاؤ ہیں کھا پی ہیں ہو یہ پوچھتے نہیں ان سے کم از کم ان سے پوچھیں جو یہ کل خانی اور قرآن خانی کر رہے ہو جو آدمی مر گیا ہے اس کا مال تقسیم بھی کیا تم نے آنی وراثت کے اندر یہ پوچھتے ہیں بھائی حالانکہ سب سے مقدم یہ ہے کہ جو آدمی مرے اس کا میراث تقسیم کرو بالکل ایک پیسے کی خیرات ہی تم نہیں کر سکتے وہاں سے آ بالکل سارا وہ رسا کے اندر تقسیم کر دو پہلی فرصت کے اندر آج مرائے کل تقسیم کر دو پورا پھر ہر بار اس اپنی طور پہ صدقہ جاری کرے مسجد میں دے وہ بھی بالک دے سکتا ہے خیر بالغ نہیں دے سکتا ایسے پوچھتے ہیں مالوی صاحبان کل خانیاں کھاتے ہیں قرآن خانی کھاتے ہیں کوئی پتا نہیں پوچھتے نہیں ہے <laughs> یہ <laughs> غریب کی جو کر رہے میرا سی تقسیم ہوا ہے نہیں ہوا یہ کھا جاتے ہو مردے کا مال کھانا سمیٹ کر اور تو ہی مال اور محبت رکھتے ہو مال کے ساتھ محبت کثیر جمن منا کثیر یہ مرض ہے سباب مرض کا تھی جی حب دنیا اور یہ امراض بیان کیے گئے آگے علاج مرض ہے کلّا ازا دکا الارض و دکن دکا علاج مرض بھی ہے اور تخلیف اخروی بھی ہے پختہ بات ہے کلّا کو ہکا بھی بنا سکتے ہو پختہ بات ہے جب کوٹی جائے گی زمین کوٹا جانا متواتر بار بار کوٹا جائے گا ریزا ریزا کر کے صاف میدان ہو جائے گا اور آ جائے گا رب تیرا اس سال میں کے فرشتے صف بنانے والے ہوں گے یہ اللہ کی تجلی کس لیے ہوگی بھی اور بتائیے حساب کتاب کے لیے آ جائے گا رب تیرا اللہ کی تجلی ہوگی اس سال میں کہ فرشتے صف بنانے والے ہوں گے اور پہلے پڑھ چکے ہو کہ میدان حساب جہاں ہوگا دو کو قریب کر دیا جائے گا یا نہیں کہ کئی دعا پڑھے ہوگئے اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو یو یا تذکر انسان اس دن سمجھے گا انسان سمجھے گا سمجھ جائے گی لیکن سمجھنے کا وقت رہا وہ وقت یہی تھا ورنہ لا ذکر اور کیوں کر ہوگا واسطے اس کے سمجھنے کا موقع یقول یا لے تنی تحسور مجرمین مجرم ارمان کریں گے حسرت کریں گے تحسور مجرمین کہے گا کاش کی کہ میں مقدم کرتا مال صالحہ لحیاتی اپنی اس زندگی کے لیے یہ کون سی زندگی ہوگی آخرت کی فو مزی اللہ کیفیت گرفت خدا بندی اس دن اللہ تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہوگی ہاں دیکھ لیں گے پس اس دن نہ عذاب دے گا مثل عذاب اللہ کے کوئی اور نہ جکڑے گا یوسے کو منع نہ جکڑے گا مسل جکڑنے اس کے کوئی یا ایا تو نفس المطمین وہ تو جی انجام تھا ان لوگوں کا جو مجرم تھے اب انجام اور بشارت ہے نیکوں کے لیے اب بشارت کن کے, کے لیے ہے جی نیکوں کے لیے بشارت ہے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ نفس مطمئن کس کو کہتے ہیں جس کے اندر برائی نہ ہو ایک کال پڑھایا تھا نا نفس مطمئنہ جس میں برائی نہ ہو اس کے عقائد صحیح اخلاق کا صحیح تو نفس سے مطمئنہ کو اللہ فرمائے گا چل آ جا بس میں چلا جا نفس مطمئنہ سے مراد وہی شخص ہے جس کا نفس مطمئنہ ہے بشارا اے نفس مطمئنہ لوٹ جات رف رب اپنے کے اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور مرضیہ اللہ تج سے راضی فت فی عبادی داخل ہو جا میرے خاص مندوں کے اندر اور داخل ہو جا میری جنت کے اندر یہ نف سے مطمئنہ کے یہ حالات ہیں ارجیلا رب کے نمبرے نمبر اے مرضیہ نمبر کتنے جی دو فت نمبر تین ہاں دوسرا فت نمبر چار